ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغاوب اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سبحان کلنا علامہ کانتر علیم الحکیم لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجی من نفقی و نفت بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا فار معلوم ولا بنون الا من اللہ بخل بن سلیم ماہ رمضان گزر چکا اور یہ شوال کا مہینہ اس وقت جاری ہے کچھ امور پر غور کرنے کی ضرورت نمبر ایک جو ماہ رمضان کا ہدف تھا وہ حاصل ہوا یا نہیں وہ تھا لا اللہ گن تتخون تاکہ تم متقی بن جاؤ دین اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کے دو اجزاء ہیں ایک ظاہری اور دوسرا باتھری ظاہری سے مراد عبادت کی ظاہری شکل و صورت جیسی نماز ہے تو اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے اس میں قیام رکوع سجود اور تشہد وغیرہ آتے ہیں اور نماز کا جو باطن ہے باطنی حصہ جو کہ نماز کا لبے لباب ہے وہ خوشو و خدو ہے اور ایسا تقوا پیدا کر لینا ہے جو انسان کو برائیوں سے بچائے رکھے باقی میں ان نماز قائم کرو بے شک نماز گناہوں سے بچاتی ہے اور یہ تقوا ہے اور یہ نماز کا باطنی حصہ ہے وہ مکمل نماز جو ہے وہ ظاہر و باطن دونوں کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو مختلف امور ارکان یا افعال انجام دیتے ہیں وہ سب نماز کی ظاہری شکل و صورت ہے جو اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک باطنی شکل و صورت ساتھ مل نہ جائے اور وہ تقوی اور خشیت ہر عبادت کا جو ایک ہدف ہے بنیادی نقطہ ہے وہ تقوار پرہیزگاری ہی ہے یاس ہو کر تو رب کم الدی خالہ کا کم و من لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے آباش اجداد کا بھی خالق ہے عبادت کیوں کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ عبادت کا ہدف ہے اور تقوی دل کا فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تین بار ارشاد فرمایا ا تکوا ہا ہونا ا ہا ہونا اتوا ہا ہونا اشارہ دل کی طرف کیا کہ تخوا یہاں ہے تخوا یہاں ہے تخوا یہاں ہے, ہاں ہے اسی طرح کوتھی واحد سیام کما کوتھی واحد اللہ قبل روزے فرض کیے گئے جن کا ہدف محض بھوک اور پیاس نہیں تھا اور محض خواہشات نفس سے اجتناب نہیں تھا بلکہ اصل ہدف تقویٰ تھا پرہیزگاری جو کہ دل کا فعل ہے کہ انسان جو عبادتیں اس طرح انجام دے کہ اس کا دل جو ہے اللہ تعالی کے خوف سے بھر جائے تقویٰ پرہیزگاری سے بھر جائے آگے قربانی آنے والی ہے اس کا پروگرام بھی یہی ہے نہیں یہ نال اللہ علیہ حلم کو اللہ کو قربانی کا گوشت یا قربانی کا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا یعنی قربانی کا عمل بھی انہیں دو اجزاء کے ساتھ ہے ظاہر کیا ہے قربانی کا جانور اس کو ذبح کرنا اچھی قیمت دے کر خریدنا اور باطن کیا ہے تقوی تقوار اخلاص اللہ تعالی کا خوف تو یہ ہدف جو ہے یہ برقرار ہے یا نہیں یہ سوچنے کی بات ہے رمضان گزرنے کے بعد کیونکہ تقوا اگر موجود ہے تو روزے اور نماز مقبول ہیں اور درست ہیں انما یتقبل تقبل من المتقین اللہ تعالیٰ متقین کے عمل قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں باقیات اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہو اور خشیت اور خوف اور تقوی کیسے پہچانا جائے یہ تقوی حاصل ہوا یا نہیں بہت آسان طریقہ ہے اور وہ ہے کوئی بھی گناہ بندے کے سامنے آئے تو اس کا تقوی بیچ میں حائل ہو جائے اللہ تعالی کا خوف ایک ایسی دیوار بن جائے جسے عبور کر کے گناہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ ہو یہ تقبر خشیت الہی کی علامت جیسے رسول العظم کی حدیث ہے سب آتم یو دم اللہ فیض اللہ یوم الا اللہ دلو اللہ رب العزت قیامت آمد کے دن سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا ان میں سے ایک شخص راج التم رات الاتمن سب و جمال فقال انی اخاف اللہ کہ اسے کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے فوراً اس کا تقوی اس کی خشیت اللہ تعالی کا خوف اس گناہ کے بیچ میں حائل ہو جائے یہ تقوا کی علامت ہے اور یہ کردار اللہ تعالی کو خوش کر دیتا ہے چرانچے ایک بار کا یہ کردار جو ہے بندے کے لیے اس اعزاز کا سبب بن جائے گا کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ فراہم کر دے گا اسی کردار کی بنا کو یہ کردار جو ہے یہ تقوی کی پہچان ہے یہ تقوی کی بنیاد ہے اور اگر یہ مہینہ گزرا اور ہم نے نماز تک چھوڑ دی اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی سارے روزے ساری تناوی یہ ساری شب اداریاں صدقات اور ثقاوت قرآن پاک کی تلاوتیں سب ضائع چلی جائیں سب برباد اگر ایک نماز بھی چھوڑ دی اور اگر رمضان گزرنے کے بعد معاشیتوں اور گناہوں کے ساتھ ایک محبت جو پہلے موجود تھی اب بھی آ گئی تو اس ماہ سیام کی ساری کوششیں ابز اور بیکار ثابت ہوں گی کیونکہ ہدف حاصل نہ ہو سکا اور ہدف جو ہے وہ تقویٰ ہے اللہ تعالی کا خوف اور خشیت ہے ان بنیادوں پر غور کرنا ضروری ہے یہ کوتا اور یہ نیکیوں سے دوری اور گناہوں کے قریب ہو جانا یہ تقوا کے منافی ہے اور تقوا اگر حاصل نہ ہو سکا تو نہ نماز کا فائدہ نہ روزے کا فائدہ آپ نے ایک فرض ادا کر لیا باقی کچھ نہیں کیونکہ عمل کی حقیقت ان دو بنیادوں پر قائم جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا اندر الى الا ولا الى بلا ولا کم کی الى کیندرو الا خروب اللہ رب العزت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اور تمہارا جسم نہیں دیکھتا تمہارا سرمایہ نہیں دیکھتا یہ تمام چیزیں اسی کی عطا کردہ ہیں وہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور اس کے بعد تمہارے اعمال کو دلوں میں کیا چاہتا ہے وہ دلوں میں کیا تلاش کرتا ہے خشیت تخوا لت اخلاص طلب سلیم طلب منیب اور عمل میں کیا دیکھتا ہے کہ عمل انجام تو پا رہے ہیں مگر عمل میں استقامت ہے یا نہیں استقامت سے مراد یہ عمل میرے بھیجے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں اسی کا طریقہ اسی کی مثال رہتی دنیا تک حجت ہے اور جو بندہ اس طریقے کی مخالفت کرے گا وہ کچھ بھی ہو نہ اس کا عمل قابل قبول ہے نہ وہ خود قابل قبول من عملہ عملا۔ لئی سا علیہ امرون فہو جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے اور اس کا عمل بھی مردود ہے یہ بڑی کڑی ذمہ داریوں کا حصار ہے ایک انسان کے ارد گرد اس کے دل کو چیک کیا جاتا ہے اس کے واطن کو اچھی طرح پرکھا جاتا ہے اور عمل کو بھی عمل ایک ظاہری حقیقت ہے اور قلبی کیفیت ایک باطنی حقیقت اور دونوں کا توافق جو ہے وہ عمل کی صحت کی علامت ہے اور قبولیت کی علامت ہے آفلا علم محفل قبور بہت سے لمافی الصدور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قبر سے اٹھایا جائے گا اور سارے جو آواز اس نے انجام دیے ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت سامنے ہوگی پھر ہر عمل کے تعلق سے قیامت کے دن اس کے سینے کے راز کو بھی اگل دیا جائے گا یہ اس کا حج ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے اس نے حج کیوں کیا یہ اس کی نمازیں ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے نمازیں کیوں پڑی یہ اس کے رودے ہیں اور یہ اس کے سینے کا راز ہے رودے کیوں رکھے یہ اس کا جہاد ہے اور یہ اس کے سینے کا راز ہے جہاد کیوں کیا الغرض سارے اعمال کے تعلق سے جو سینوں کے راز ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے اور انہیں کی استقامت پر اور صحت پر عمل کا ثواب ملے گا بشرط عمل نبیر اسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے ہم لوگ ریاکاری کے ہوگر ہیں عمل کے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں لمبے سجدے ہوں لمبے رخو ہوں اور چہرے پر رونے کی صورت ہو ٹھیک ہے مگر یہ کافی نہیں ہے جب تک سینہ اور دل اللہ الگ کی خشیت اخلاص اور بلّہ سے بھرا ہوا نہ ہو تبھی وہ عمل قابل قبول ہوگا اور تقوی اور خشیت یہ حقیقت کسی موسم کے ساتھ مشروط نہیں ہے رمضان میں متقی بن جائیں اور تقوا کا روپ دھار لیں جو ہی رمضان گزرے اس خول سے باہر آ جائیں رمضان کا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شوال کا مہینہ بھی اللہ تعالی کا مہینہ ہے ظلقا ذلحب یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالی ہر بندے کو دیکھتا ہے اور شواد اور ذوالخواذہ میں بھی ہر بندے کو دیکھتا ہے رمضان کے مہینے کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور شواد اور ذو کے اعمال بھی اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ تقویٰ کوئی موسمی عمل نہیں ہے جو ایک مہینے تک محدود ہو بلکہ یہ ایک لامحدود عمل ہے وحبود ربا کا حق تہ تھی یقین اس وقت تک تقو تقوی اختیار کیے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب تک موت نہ آ جائے یہ ایک مستقل عمل تو اس ماہ سیام کے گزرنے کے بعد اس نقطے پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ اس قلب کی دل کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی بھوکا پیاسا آپ کو رکھنا یہ مقصود نہیں تھا یہ دونوں چیزیں معاون تھیں آپ کو مدد فراہم کی گئی تقویٰ کمانے کے لیے بھوک اور پیاس کے ذریعے یہ ایک مدد فراہم کی گئی اصل ہدف نہیں ہے اصل ہدف جو ہے وہ تقویٰ ہے خلا اللہ گم اللہ تعالی خشیت اور تقویٰ عمل قلب ہے جس کی اصلاح ضروری کیونکہ دل جو ہے وہ سارے آدا کا رئیس ہے سارے آداب کا سردار ہے جس طرح سردار اور رئیس اور بادشاہ اپنی رعیت کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاح کام نہ کرو اس طرح سارے آرڈر جو ہیں انسان کے جسم کے اہدا پر دل کی طرف سے جاری ہوتے ہیں ان احکام کا صدور جو ہے وہ دل کی طرف سے ہوتا ہے کوئی گناہ سامنے آ جائے اس گناہ کی طرف میدان اگر دل کے اندر موجود ہے تو دل فور آرڈر جاری کر دے گا یہ گنا کر لیا جائے اس گناہ کا تعلق اگر آنکھوں سے ہے تو دل کا حکم آنکھوں پر جاری ہوگا اس گناہ کا تعلق اگر کانوں سے ہے اور دل میں وہ گناہ موجود ہے تو دل کا حکم کانوں پر جاری ہو جائے گا اس گناہ کا تعلق اگر زبان سے ہے اس گناہ کی رغبت اگر دل میں موجود ہے تو دل جو ہے وہ زبان پر اپنا حکم جاری کرے گا یہ گناہ کرو اور اگر دل میں خشیت ہے تعلق بلّہ ہے اللہ تعالی کا خوف ہے اور جو جی گناہ سامنے آتے ہیں تو آنکھوں کو زبان کو اور کانوں کو دل روکے گا اس خشیت کی بنا پہ رسول اللہ, اللہ کا فرمان ہے اللہ ان جسود ادا سلوح سلوحل جسود و کھل لو وہ ادا فصد فصد جسود و القلب کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے آنکھیں بھی درست ہیں کان بھی درست ہیں زبان بھی درست ہے ہاتھ پاؤں بھی درست ہیں اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ گیا اس میں فساد آ گیا بگاڑ آ گیا تو سارے جسم میں بگاڑ آ جائے گا پھر کام بھی بگڑ جائیں گے آنکھیں اور زبان بھی بگڑ جائیں گی کیونکہ دل میں فساد ہے اور آڈر اور احکام دل جاری کرتا ہے لہذا شریعت کی پہلی نظر دل کی طرف ہے یہ نمازیں کیا ہیں روزے کیا ہیں چند ظاہری اعمال کا نام ہے مگر ہدف جو ہے وہ دل کی صلاح ہے کہ آپ کے دل میں استقامت آ جائے آپ کا دل سیدھا ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لاستقیم ایمان العبد یستقیم یستقیم ایک بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی زبان جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو دل کی استقامت یہ ایمان کی استقامت اور اگر دل کو سیدھا رکھنا ہے تو اپنی زبانوں کو سیدھا رکھو زبانوں کا استعمال جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں کرو زبان سیدھی ہو جائے گی اور زبان سیدھی ہو گئی تو دل سیدھا ہو جائے گا اور اگر دل سیدھا ہو گیا تو جسم کے سارے آزا کی استقامت ہے تو ان چند بنیادوں کے تعلق سے غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ رمضان تو گزر گیا روزے رکھے گئے ترابی پڑی گئی قرآن پاک کی تلاوت کی گئی دیگر اعمال انجام دیے گئے لیکن ہدف حاصل ہوا یا نہیں دلوں نے تقویٰ کمایا یا نہیں کمایا تقویٰ اگر آ گیا تو یہ کامیابی ہی کامیابی ہے اور تخوا اگر نہ آیا تو بندہ سراسر سر ناکام ہے اور تخوا پہچاننے کی علامت کیا ہے ابھی عرض کی کہ گناہ کو دیکھ کر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں بہت سی طاقتیں ملتی ہیں کچھ گناہوں کا تعلق جو ہے آنکھوں سے ہے کچھ ککانوں سے ہے کچھ کا ہاتھوں سے ہے کچھ کا شرمگاہ سے ہے کچھ کا ٹانگوں اور پاؤں سے ہے اللہ تعالیٰ پھر جھنجھوڑتا ہے کوئی نقصان دے کر مالی خسارہ دے کر کہ اب بھی لوٹاؤں کسی فتنے میں مبتلا کر کے اب بھی لوٹاؤں اہل خانہ کو تکلیف دے کر بچوں کو بیمار کر کے اب بھی لوٹاؤ اور انسان اگر سمجھ جائے اور توبہ انابت کا راستہ اختیار کر لے تو اللہ راضی ہو گیا سارے معاملے درست ہو گئے اللہ تعالی سے سچی اور پکی صلح ہو گئی اور اگر انسان ٹس سے مس نہ ہو ان سارے عوارض کو دیکھے نقصانات کو دیکھے درد پہ دیکھے بیماریوں پہ دیکھے اور سمجھے نا غور نہ کریں یہ کیوں ہو رہا ہے یقیناً یہ بدنظیب انسان ہے جو اللہ کے عذاب کو کھلی دعوت دے اور اس کی پکڑ کے کی سوباب کیا ہیں کوئی نہیں جانتا تو اس پہلو سے غور و فکر کرنا ضروری ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا کہ ہماری جو پہلی توجہ ہے وہ قلبی بھی اعمال کی طرف ہو دل مضبوط ہو دل میں استقامت ہو ہماری دل پر نظر ضرور ہے مگر صرف اس حد تک کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے موت واقع نہ ہو جائے موت تو ہے نہیں لیکن روحانی موت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے دل کی تقویت کے لیے مقوی اشیا استعمال کرتے ہیں روزانہ دو, دو چار گولیاں کھا لیتے ہیں یہ توجہ ہے لیکن خالق کائنات کیا چاہتا ہے اس دل کے تعلق سے اس طرف غور و فکر نہیں حالانکہ یہ اعمال کی روح ہے لبے لباب ہے آج کل آپ آم کھاتے ہیں اگر صرف چھلکا کھا لیں اور گودا پھینک دیں تو آپ کو کون کہیں گا آپ عصل مند ہیں؟ اصل چیز گودہ ہے جو آمال قلبی گودہ اگر درست نہیں ہے اس طرف توجہ نہیں ہے تو ساری باتیں چھلکے کی مانے دیں اور اگر گودہ موجود ہے روح موجود ہے ایک عمل کی تخوہ اخلاص ہے تو پھر ہر چیز قابل قبول ہے ہر عمل بہتر ایک چیز اور غور و فکر کی یہ شوال کا مہینہ اور دینی مدارس اپنے نئے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں اپنے بچوں کی بہتری کے تعلق سے کیا سوچا آپ نے نبیر اسلام کی ایک حدیث ہے من تو عدول ال رخوب افیق بانج کون ہے بانج صاحبہ نے کہا من لا برادر ہو جو بے اولاد ہو فرمایا کہ نہیں بانج وہ شخص ہے جو صاحب اولاد ہو لیکن کسی بچے کو اللہ کی راہ میں آگے نہ بڑھائے بچوں کی بہتری بہتر مستقبل اللہ کے رضا کا راستہ کہ انہیں یا کسی ایک کو دینی اداروں کے سمرد کرو قرآن کا حافظ بناؤ نبی اسلام کی حدیث پڑھاؤ جو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث ہے اور یہ وہ نیکی ہے جو آپ کے کام بھی آئے گی اور بچے کے کام بھی آئے گی انگریزی تعلیم بے تحاشا دلا دو اور کل آپ کے جنازے پر بچے کو دعا پڑھنے کی توفیق نہ ہو دعا آتی ہی نہ ہو ویسے گاڑی بھی دے دی آپ نے بنگلہ بھی بنا کے دے دیا کمرے سجا سنبھال دیے لیکن دینی تعلیم کا اہتمام نہیں انگریزی بولتا تو آپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے حد ہوتی ہے غلامی کی اور حد ہوتی ہے کوئی احساس کہتری کی دشمنوں کی زبان جس پر ہم کو فخر ہے اور بھاری فیسیں دلا دے کر بچوں کو یہ تعلیم دلواتے ہیں اس تعلیم سے غافل ہیں جو آپ کی اور آپ کی اولاد کی آخر کو دے بچے کو گاڑی مہیا ہو اور تمام اسباب عیش مستحکر ہو مرنا سبھی میں ہے اور کل آپ کی میت پر پڑنے کے لیے اس کو دعائ نہ آتی ہو اور آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کا صدقہ جاریہ نہ بن سکتا ہو یہ سارا معاملہ کتنا دیگر گوں ہے اور کتنا نقصان دہ ہے اور اگر حسن تعلیم کا اہتمام ہو بچہ حافظ بن گیا تعمت کے دن ساری دنیا تنہا ہوگی خفاد قرآن جو ہیں ان کے والدین کو لایا جائے گا باقی ہر ماں اپنے بچے کو دیکھے گی اور بھاگے گی ہر باپ اپنے بیٹے کو دیکھے گا اور بھاگے گا شوہر بیوی بی کو دیکھ کر بھاگے گا لیکن یہ عجیب اجتماع ہے وہ قرآن ہوں گے اور ان کے والدین ہوں گے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج سجا دیے جائیں گے جن کا نور سورج کے نور کو ماند کر دے گا آخر سنور رہی ہر عمل جنت کے دروازے تک ہے نمازیں ساتھ نہیں جائیں گی جنت میں نمازیں نہیں ہیں رودے نہیں ہیں وہاں عیش ہی عیش ہے ایک نیکی ساتھ جائے گی اور وہ قرآن پاک کے ساتھ داخل ہو اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا جنت میں داخل ہو چکا اب اقرا برتق قرآن پڑھو اور اوپر کو چڑھتے جاؤ تمہاری منزل کیا ہے جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو ورت الکما کن کا ترت الفی جس طرح دنیا نے ترتیب سے پڑھتے تھے ویسے پڑھو جلدی کی ضرورت نہیں ہے الحمد سے لے کر فنّاس تک پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ تمہارا ٹھکانا ہوگا طے کرے کیا چاہیے ہمیں یہ دنیا کی چند جھوٹی ترقییں آخرت کو فراموش کر دیں ان نہ جو رونا فراہم جو امن فقیلا کیا ہوگیا ان لوگوں کو دنیا سے محبت ہے دنیا کی ترقییں منظور ہیں دنیا کی کامیابیوں پر غور و فکر ہے اور اپنے پیچھے بڑے بھاری دن کو فراموش کر چکی تو یہ نئے تعلیمی سال کا آغاز جس کا ہر گوشہ خیر و برکت کا باعث ہے منسلہ کا طریقی من علم سہل ہو بہی طریق جنہ جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے منزل کو درست ہو منزل کو عالم ہو جس سے کتاب و سنت کے موتی سمیٹتے ہو اللہ اس بچے کے جنت کے راستے کو آسان کر دے وہ درس کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جنت کی طرف جا رہا ہے بظاہر تعلیم و تعلم کا نام ہے مگر حقیقت وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی میراث کو سمیٹنے جا رہا ہے اس سے قیمتی مساقی ہے جناب ابو رضی اللہ ال ایک دن مسجد سے نکل کر بازار داخل ہوئے اور بے ساختہ اپنے پکارا کہ تاجروں تم دنیا کی تجارتیں کر رہے ہو دکانداریاں کر رہے اور یہاں مسجد میں مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر کا ورثہ تقسیم ہو رہے اللہ کے پیغمبر کا ترکا تقسیم ہو رہے اب وہ تاجر جہاں ان کو دو پیسے نظر آئے وہاں بھاگتے ہیں ان کی کمزوری ہے سوچا کہ شاید نبیر اسلام کی وراثت بٹ رہی ہو کوئی فدق کی زمینیں اور خیبر کی زمینیں تقسیم ہو رہی ہو کچھ جاگیریں ہم بھی لے لیں داخل ہوئے مسجد میں کچھ بھی نہیں کہا کہ بول رہا کہاں میراج تقسیم ہو رہی فرمایا تمہیں کیا دکھائی دے رہے کچھ یہ مولوی بیٹھے جو اللہ کے پیغمبر کی میراس ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے انبیاء کے بارے سے اور انبیاء کا ترکہ درہم و دیمار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے جس نے اس ترکے کو سمیٹ لیا اس نے خیر کا بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا خیر کے خزانے اس کے ہاتھ آ گئے دنیا کے خزانے آخرت کے خزانے اس کے ہاتھ آ گئے تو یہ بھی ایک لائق توجہ امر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو کسی ایک بچے کو کم از کم دینی ادارے کی سفرت کیجیے اور ویسے بھی یہ قاطر الرجال کا دور ہے علمار محدثین رفتہ رفتہ جا رہے ہیں اور یہ دنیا علم سے خالی ہو رہی جس کا مانا قیامت کا وقوع قریب ہے بڑے بڑے ہولناک فتمے یلغار کرنے والے ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے یورف العلم یف الجہ تیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی اور علم باقی اٹھ رہا ہے اور جہالت پھیل رہی ہے فرمایا کہ علم کیسے اٹھے گا اللہ تعالیٰ کتابوں کو کتابوں سے علم کو محکم نہیں کر دے گا راست ہوئے تو کتابیں موجود تھیں صبح اٹھے تو کتابیں خالی ہو چکی تاریخ غائب ہو چکی نہیں اللہ تعالی علماء کے سینوں سے علم کو نہیں بٹھائے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر یقب العلم بے تبدر علما علم کو اٹھایا گا علماء کی روح قبض کر کے چند سال پہلے ہی ہم انگلیوں پر بڑ بڑے بڑے محدثین کے نام سنا کرتے تھے یہ علامہ البانی ہیں جو اردن میں ایک ستون بنے بیٹھے ہیں یہ شیخ ابن باں سماحت الفال سعودی عرب کو اپنے نور سے منور کر رہے ہیں یہ شیخ ابن عثیمین ہے فقی العصر زمانے کے سب سے بڑے فقیر اور یہاں محدث العصر شیخ بدیو الدین ان کے بڑے بھائی شیخ محب اللہ ملتان جلال پور پیر والا شیخ سلطان محمود بڑے بڑے اساتین علم کے نام تھے یہ سارے نام ختم ہو چکے یہ قاتل رجاع کا دور ہے آپ یہ نیت تو کر لیں کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو ہو سکتا ہے بدی الدین بنا دے محب اللہ بنا دے البانی بنا دے ابن باز بنا دے ابن حسین بنا دے اور یہ دنیا جگمگا اٹھے کتاب و سنت کے نور سے ورنہ پھر کیا ہوگا تاریکی پھیلے گی گناہ پھیلیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث کہ قرب قیامت اس وقت تو قیامت قائم نہیں ہوگی لا تقوم کو حتہ تکون ماشیت دخلت بھی کلے پہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت نہ آ جائے کہ ایک گناہ ایسا ہوگا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا ہر گھر میں کوئی گھر اس گناہ سے نہیں بچے گا اور اگر معصیت کا عالم یہ ہو کہ اس طرح وہ عمومی شکل اختیار کر لے اور ہر گھر میں داخل ہو جائے تو پھر یہ اس قوم پر ایسی ابتنا ہے کہ یہ قوم سرخرو نہیں ہو سکے گی پھر کہاں کی برکتیں اور کہاں اللہ تعالی کی نصرت یہ قوم سراسر محروم ہو جائے گی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تصویر ہے فوٹو ہے ہر گھر میں موجود ہے کسی نہ کسی شکل تو ہم کرن آپ کی خوشی سے یا آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اخباروں کی شکل میں کرنسی نوٹل کی شکل میں آپ کے شناختی کارڈ کی صورت میں کسی نہ کسی شکل یہ تصویر ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے تصویر ایک گناہ ہے پیارے پیغمبر مصورین پر لانتے برسائی رسول اللہ صلی سب کو فرمان ہے کہ ان شد نا سے آزادیام المسور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں اور بنواتے ہیں نبی اسلام کا ارشاد اللہ تعالی انہیں قیامت کے دن جمع کر دے گا اور ان کی تصویروں کو بھی حکم دیکھیں کہ آئیوں خلف جو فوٹو بنا کر آئے تھے آج ان کو زندہ کر کے دکھاؤ ان میں روح داخل کر کے دکھاؤ تو کہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے جان چھوٹے گی بڑا فتنے ہر گھر میں داخل ہو چکا تو اللہ کی مدد کہاں سے ملے گی نصرت اور تاریخ کہاں سے ملے گی رزق کی فروغانی کہاں سے ملے گی ایک چھوٹا سا واقعہ سہن میں آ گیا سے پنجاب مول عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کا ایک گاؤں میں درس دینے گئے گاؤں کے لوگوں نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی کھیتیاں خشک ہو چکی مویشی ہلاک ہو رہے ہم خود ہلاکت کے دھانے پر کھڑے ہیں بارش کی دعا کر دیجیے فرمایا کہ دعا کر دیں گے بارش ہو جائے گی مگر ایک بات غور سے سنو اس بستی میں ایک گناہ ایسا ہے جو ہر گھر میں داخل ہو چکے اس بستی کے سارے لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں تم توبہ کر لو اللہ بارش دے دے گا قائم توبہ کرتے ہیں فرمایا اس طرح نہیں اس گناہ کو پہلے توڑو اس کو برباد کرو میرے سامنے پھر سچی توبہ کرو عرض کیا وہ گناہ کیا ہے فرمایا کہ ہر گھر میں حکا داخل ہو چکے ہوکے پیتے ہوتے مرد کیا عورتیں کیا راتوں کو ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہو گپے بھی ہانکتے حکے بھی پیتے ہو ہر گھر میں داخل ہو چکا یہ کچے. لاؤن حکوں کو توڑو تمباکو جلاؤ لوگ گئے حکے تھوڑے تمباکو جلائے کہا جی اب ہر گھر صاف ہو چکا فرمایا کہ پھر بھی ایک نظر ڈال کر آؤ ہو سکتا حکے کے کوئی آسار باقی ہو پھر گئے پھر آ گئے کہ گھر پاک صاف ہو چکے اب پانی منگوایا وضو کیا دو رکعت نفر پڑے اور دعا شروع کر دی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو یہاں تک لا سکتا تھا اتنی میری طاقت تھی آگے تیری قدرت کے مظاہر ان کو بارش عطا فرما دے یہ دعا زبان پر ہے اور بارش برفنا شروع ہو گئی آج ہم کیوں ترس رہے آج کیوں رزب کی تنگی ہے بچہ بچہ مخرو ہے ظالم جاور نصفرست حکام ہم پر مسلط ہے لاش حریض قسم کے یہ سب اللہ کے عذاب ہیں وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ گناہ برسر عام انجام دیے جا رہے ہیں اور کچھ معاشیتیں ہر گھر میں داخل ہو چکی تصویر کی معصیت ہے سود کی معصیت سود ہر گھر میں داخل ہو چکے خوشی سے یا مجبور ہر گھر میں داخل ہو چکے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کچھ لوگ سود نہیں کھائیں گے مگر ان کی ناکوں میں بھی سود کا غبار داخل ہوگا اس مسجد میں جو پنکھے لگے ہیں ٹیوب لائٹس ہو سکتا ہے ان کا کاروبار سودی ہو مسجدیں بہت سی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے جن سے آپ نے لیا ہو وہ سودی کاروبار کرتے ہو گھروں میں مختلف اسباب اور سامان موجود ہیں ہم خود ذاتی طور پہ سود سے بچتے ہیں لیکن جہاں سے خریدا ہے ممکن ہے ان کی پالیسیاں سودی ہو تو یا سود داخل ہوگا یا سود کا گرد و غبار داخل ہوگا اور سود تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے پھر اس قوم کو خیر نصیب کہاں سے ہوگی جس قوم کے حکام یہ اعلان کرے کہ سعودی سعودی معیشت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں سعودی کاروبار جو ہے سعودی پالیسیاں جو ہیں معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ہیں ایسے حکام غرق کیے جانے کے قابل ہیں جو قوم کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تو ان فتنوں کے آگے بند باندھنے والے حقیقت میں اور علم ہے علم نافع اگر پھیلے گا تو معصیتوں کا زور ٹوٹے گا علم نافع اگر پھیلے گا تو توحبت النسوح کو رواج ہوگا بندے اللہ سے دوستی کریں گے سچی صلح کریں گے اور خالق کائنات کو راضی کریں گے اللہ کی رضا ہی اور حقیقت دونوں جہانوں کی آفیت اور شہادت کی بنیاد ہے تو شوال کے مہینے میں یہ بھی ایک غور و فکر کی طاقت کہ علم نافع کی طرف توجہ دیں کتاب و سنت کا علم اس کی جستجو ہو ہماری عمر تو بیت چکی مگر بچے موجود ہیں جن کی اصلاح کی جائے تربیت پر تعلیم پر توجہ دی جائے یہ امبیا کی میراث اگر آپ کے گھروں میں آ جائے گی برکتیں ہوں گی سعادت شہادت گی اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور مختلف آزمائشیں اللہ تعالیٰ توڑ دے گا ختم کر دے گا اپنی رضا اور محبت کے فیصلے فرمائے گا تو ان چند نقطوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے لیکن سب سے اہم وہی بات ہے یہ قلبی اصلاح اور دل میں ایک ٹھوس عقیدہ موجود ہو اخلاص ہو للہیت ہو اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اللہ رس کے رسول کی خالص محبت ہو تقویٰ ہو عنادت ہو یہ سارے اعمال کل بھی ہیں یوم ہو معلوم اللہ منطق سلیم کل جب قیامت قائم ہوگی مال نفع نہیں دے گا اولاد بھی کام نہیں آئے گی کامیاب کون ہوگے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا کلب سلیم کیا ہے صحیح سالم دل بچا ہوا دل کس چیز سے بچا ہوا شرک سے بدر سے ریاکاری سے تقوا کے منافی امور سے بلکہ کلب سلیم وہ دل ہے جس میں توحید ہو امام المبیا کی سنگت ہو اللہ رسول کی محبت ہو تو ہو یقین ہو اللہ کی رحمت میں پختہ امید ہو یہ قلب سلیم ہے اور جو قلب سلیم لے کر آئے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دے اور وہ امور جو اخر بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے اللہ پاک ہمیں وافر عطا فرما دے دین کی محبت سے دلوں کو بھر دے اور یہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں اس علم نافع کو داخل کریں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے بچے نہ ہو تو بچیاں انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی دو انگلیوں کو جوڑ کر اشارہ کیا اور ہمایہ کے منف دوریا بیہ جو شخص ان بچیوں کے ساتھ آزوایا گیا بات ہے اور دو تین بیٹیاں اس کو دے دی گئی بھائی ہے دو تین بہنوں کی کفالت کا بوجھ اس کے سر پہ آ گیا فرمایا کہ اس نے صحیح معنی میں کفالت کی ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں یوں داخل ہوں گے آپ نے انگلیوں کو جوڑ کر صحابہ کو دکھا کر یہ بات ارشاد فرمائی اس قدر اس کو میرا قرب حاصل ہوگا کہ اس نے اتنے صبر کے ساتھ ان کو کھلایا پالا پوسا اچھی شادیاں کی اور تعلیم و تعلم کے زیور سے آراستہ کیا اچھا ادب سکھایا اچھی تربیت فراہم کی جنت میں میرے ساتھ ہو گیا تو بیٹے ہو بیٹیاں ہوں حسن تعلیم حسن تربیت یہ سعادت کی بڑی قوی احساس ہے ایک ایسا صدقہ جاریہ کہ کوئی چیز کا بدل نہیں ہے سب سے عظیم تحفہ یہی ہے کہ اولاد کے سینوں میں علم نافع منتقل کرنے کا پروگرام بناؤ بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو یہ سب سے بہترین نیکی ہے اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک تحفیق فرما دے اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے اللہ تعالی ہمارے باطن کو پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس عطا فرما دے اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ہمارے نفوس کو اپنی محبت سے بھر دے تو فرما دے یقین عطا فرما دے توحید پہاڑی جیسی ٹھوس بنا دے اور ایسا ایمان عطا فرما دے جس میں کوئی لفظ نہ ہو تزل نہ ہو بلکہ راسک اور ٹھوس اور قبی ایمان ہو اور اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے عقول کو لہٰذا بس تفر اللہ لی بنا کو بخر